وقل الحدی حد محمد اللہ علیہ وسلم وکل وکلار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 الحمد للہ آج بیس اور اکیس رمضان المبارک چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات انیس جولائی دو ہزار چودہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو ہماری آج کی یہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اور انجینئر محمد علی مرزا اور اسی طریقے سے ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی ان شاء اللہ ہمارے بھائی فیس بک کا جو ایڈریس چلاتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے اس پیج پہ بھی اس کا لنک دے دیں گے اور اس گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر نائنٹی ٹو سجدا صاحب کے پانچ سنت طریقے اور اس کے صحیح فکی احکام و مسائل مسئل مسئلہ نمبر ون سجدہ صاحب کے پانچ سنت طریقے اور اس کے صحیح فکی احکام و مسائل بھائیو آج کا لیکچر بھی میں آن ڈیمانڈ ریکارڈ کروا رہا ہوں کیونکہ پچھلے تقریباً تین چار سالوں میں مختلف لوگوں نے مجھے ای میلز بھیجیں درجنوں کی تعداد میں کہ سجدہ صاحب کے مسائل جو ہیں ان کو ریکارڈ کروایا جائے کیونکہ یہ عموماً ہمیں نواز کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ جتنی بھی احادیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرس علماء ہرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دے دوں گا جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور عربی سافٹ ویئر احادیث سے متعلق وہ بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ ای میل کر کے جواب بھی لے سکتے ہیں تو بھائیو عربی زبان میں اسحب کہتے ہیں بھول جانے کو انگلش میں ہم اس کے لیے فارگیٹ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں سجدہ صحب سے مراد وہ دو سجدے ہیں جو نماز کے اینڈ پر کیے جاتے ہیں اگر نماز میں کوئی کمی یا زیادتی یا غلطی واقع ہو جائے اور یہ دو سجدے صاحب کے بھول کے نماز کی اس غلطی کی کمپنسیشن یعنی کفارہ بن جاتے ہیں چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار دو سو بتیس اور صحیح مسلم میں ایک ہزار دو سو پینسٹھ کے امام کائنات سید البلی نلآرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے وسوسے دلاتا ہے اور اسے مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے یہاں تک کہ انسان کو اس بات کی خبر نہیں رہتی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے جب ایسی صورت حال ہو تو جب تم بیٹھ جاؤ یعنی آخری تشہد میں تو دو سجدے کر لیا کرو یہ ہے حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث اس کی ایکسپلینیشن ان شاء اگلیہ حدیث میں آئے گی برال اس سے ایک تھم رول پتہ چل گیا کہ سجدہ صاحب نماز کے اینڈ پہ کیا جاتا ہے اور یہ دو سجدے ہو گئے اب اس کی ایکسپلینیشن میں میں پانچ سہیول اسناد حدیث انشاءاللہ اللہ بیان کروں گا اور یہ بڑی اہم چیز ہے اس کو کیجول نہیں لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نماز میں غلطی ہوئی کمی یا زیادتی اور سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور ہم نے سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا اگر بعد میں یاد آیا اگر اسی وقت یاد آ گیا پھر تو ساتھ سجدہ صاحب کر سکتے ہیں اگر بعد میں یاد آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑنی پڑے گی اس سے اندازہ لگائیں کہ سجدہ صاحب کتنی اہم چیز ہے اب رہا یہ ایشو کہ ان سجدوں کو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن کن موقعوں پر یہ سجدے واجب ہو جاتے ہیں اسی حوالے سے یہ پانچ صحیح السناد حدیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلمس ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں آٹھ سو انتیس اور مسلم میں بارہ سو عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ زہر کی نماز پڑھائی تو دو رکت پڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑے بغیر تیسری رکت میں کھڑے ہو گئے یعنی وہ درمیانہ تشہد بھول گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام بھی تیسری رگت میں کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے یعنی آخر میں پوری تشہد اور دروشی پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں سلام پھیرا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز مکمل پروائی تھی اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے جو سن نبی دعود میں دس سو چھتیس نمبر ہے لیکن وہ ضعیف ہے لیکن اس کا صحیح سورخ جو ہے وہ صحیح صنعت کے ساتھ امام تہاوی کی کتاب مانی الاثار میں ہے جلد ایک اور صفا چار سو چالیس پہ اور مشکات میں بھی اس کا نمبر ہے دس سو بیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اگر امام درمیانہ تشہد بھول جائے تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہو واپس آ جائے اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر اپنی نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے دے اب یہ آپ دیکھ لیں یہ تمام چیزیں اور اگلی احادیث بھی سن کے آپ کو پتا چلے گا یہ تمام کی تمام چیزیں احادیث میں آئی ہیں کسی بزرگ نے کسی مولوی صاحب نے کسی امام صاحب نے یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پرفیکٹ حالت میں امت کو دے کریں الحمد للہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار دو سو بہتر نمبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکتیں پڑی ہیں تین یا چار تو اپنے شک کو دور کر کے یقین پر بنیاد رہی اب تین اور چار میں جب شک پڑ گئے تو یقین کیا ہے کہ تین کو اڈاپٹ کیا تو یہ یقین کی طرف تین تو پڑھی پڑی پڑ دے پھر سلام سے پہلے دو سجدے کر لے اگر اس نے پانچ رکتیں پڑھ لی تو یہ دو سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں یعنی ایون کر دیں اور اگر اس نے چار رکتے پڑھی ہوں گی تو یہ دو سجدے شیطان کو ضلیل و خوار کر دیں وہ صحیح مسلم حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو چوالیس نمبر کہ جب بھی ابن آدم جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیخو پکار کرتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا جنت اس کا مقدر بن جائے گی مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میں دوزخ میں جاؤں گا لہذا یہ دو سجدے اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے اگر نماز وہ چار رکت ہی پڑی تھی اب ان احادیث سے ہمیں سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ پتہ چل گیا وہ کیا ہے سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پوری تشہد آخری پڑنے کے بعد دعا سمیت سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا جائے پھر جلسہ اور پھر دوسرا سجدہ یعنی دو سجدے اور پھر دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد دائیں اور بائیں نماز کے مکمل ہونے کا سلام پھیر دیا جائے یہ ہے سجدہ صاحب کا پہلا طریقہ اور اس میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہو گئیں ان کو میں انشاءاللہ شاء اینڈ پہ الگ سے بھی ایلیبریٹ کر دوں گا کہ کن کن غلطیوں کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بخاری میں چار سو ایک اور مسلم میں ایک ہزار دو سو تراسی عبداللہ بن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ زہر کی نماز بڑھائی تو اس میں پانچ رکھتیں پڑھا دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں پانچ رگتے پڑھا دی ہیں تو آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کنفرم کی سب سے اس کے بعد اسی حالت میں آپ صلی اللّہ علیہ و رخ متوجہ ہوئے اور پھر آپ صلی اللّہ علیہ و نے دو سجدے کیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو اس طرح میں بھی بھول جاتا ہوں اگر میں نماز میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو اور جب تم میں سے نماز میں کسی کو شک ہو تو وہ اپنے شک کو دور کرے اور یقین پر بنیاد رکھے وہی بات تین یا چار میں شک ہوا ہے تو تین کی طرف جائے اسی طریقے سے سجدوں میں شک ہو گیا کہ ایک یہ یا دو تو ایک کی طرف جائے اور ایک اور فالتو کر دے تو یقین پر بنیاد رکھو اور پھر دو سجدے کر لو تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کا ایک اور طریقہ بچاط فرما دیا جو کہ سجدہ صاحب کا دوسرا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پورا تشہد اور دروشی پڑنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے اب وہ دو سجدے کرنے کے بعد سلام نہیں پھیرا تو یہ دوسرا طریقہ ہوگا اچھا اسی حدیث میں یہ بات آئی کہ جب میں بھور جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو لکما دینے کا طریقہ بھی بتا دیا اس کے کہتے ہیں اس کو لکما دینا امام کو جب اس کو غلطی لگے تو یاد دہانی کروانا وہ بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے بخاری میں 1234 اور مسلم میں 949 کہ انچاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو لکما دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کہیں سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے غلطی سے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے تو سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں اس کی غلطی کی طرف یہ بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں مثلا امام نے دوسری پہلی رقم میں وہ تشعود بیٹھ گیا حالاں نہیں بیٹھنا تھا تو وہ اللہ اکبر کہہ کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے غلطی کے چانس ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کسی نے نماز اللہ اکبر کہہ کہ کے نیت کی ہے یا اس کو کوئی رقمہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ اکبر تو نماز کا حصہ بھی ہے نا لہذا سبحان اللہ کہہ کر غلطی کو متوجہ کیا جائے بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں موجود اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے یوں یوں امام کو اسی غلطی پر متوجہ کریں تو عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں بولیں گی کیونکہ ان کی زبان کا بھی پردہ ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر امام کو متوجہ کریں گی اور جو مرد مقتدی ہیں وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو متوجہ کریں گے چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث ہے بخاری میں چار سو بیاسی مسلم میں ایک ہزار دو سو اٹھاسی سعیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا اثر کی نماز پڑھائی اب وہ تابعی ابن سریم جو ہیں وہ بھول گئے کہ حضرت ابو حرا نے زور کی نماز کا ذکر کیا تھا یا اثر کا بہرال ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رگتے پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا تو ایک صحابی جن کا نام ذوالدین تھا دو ہاتھوں والا ہاتھ تو سب کے دو ہوتے ہیں ان کو اس لیے ذوالیدین کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ ذرا سائز سے لمبے تھے نارمل سائز سے تو ان کا نام پڑ گیا تھا دو ہاتھوں والا تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پھیرنے کے بعد عرض کیا سلام کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں تو پھر آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے تو تمام نے عرض کی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ کہہ رہا ہے آپ نے آج ہمیں زہر یا اثر کی نماز ان دونوں میں سے کوئی نماز تھی اس کی دو رقطیں پڑھائی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کے بعد باقی جو دو رقطیں رہ گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمائی اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اس طریقے سے اگر امام سے گفتگو بھی کر لی جائے تو نماز کا ٹوٹنا لازم نہیں آتا جسے بعض فقہ نفی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بول لیا جائے تو یہاں پر شریف عذر تھا امام کے ساتھ اگر گفتگو کی اور امام نے کنفرم کیا تو وہ شروع سے نماز نہیں پڑھائی بلکہ دو جو رکھتے رہ گئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکھتے پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقطے پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کے دو سجدے کیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام پھیرا دائیں اور بائیں طرف یعنی ایک دفعہ آپ نے دائیں اور بائیں طرف نماز کا پوری وہ چار رگتے پوری کرنے کے بعد سلام پھیرا دو رہ گئی تھی وہ والی سلام پھیرا دائیں اور بائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے صاحب کے کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے پھر دائیں اور بائیں سلام پھیرا تو اس سے سجدہ صاحب کا تیسرا طریقہ بھی پتہ چل گیا انشاءاللہ یہ پانچویں طریقے میں بعد میں ریپیٹ بھی کر دوں گا تاکہ آسانی کے لیے ہمیں یاد بھی رہ جائیں پانچویں حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل ابن کے مطابق تین سو پچانوے سنن نبی دود میں دس سو انتالیس اور دس سو دس اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زحبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز میں بھول گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد کے بعد دو طرف سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے دو سجدے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشہد بیٹھ گئے پورا تشہد پڑا اور پھر دو طرف سلام پھیرا تو یہ سجدہ صاحب کا چوتھا طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد میں سلام پھیرنے کے بعد دائیں اور بائیں دو سجدے کیے پھر دوبارہ سے پورا تشہود پڑا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دو سلام پھیرے تو اس سے سجدہ صاحب کا چوتھا طریقہ ہمیں پتہ چل گیا اور اسی کانٹیکس میں سجدہ صاحب کا ایک پانچواں طریقہ بھی ہے اور وہ ہے تشہود پڑھنے کے بعد دائیں طرف ایک سلام پھیرا جائے پھر دو سجدے کیے جائیں اس کے بعد دوبارہ پورا تشود پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائے اس کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ اس میں ایک سلام تھا اس میں دو سلام یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں پورا چیپٹر ہے اس کا نام ہے تسلیم فی سجدت صاحب سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرنا یہ پورا ایک چیپٹر ہے جس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو چھپن نمبر اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ابراہیم نقی تابعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ چھیانوے ہجری تابعین میں سے ہیں وہ کیسے ہیں کہ صاحب اور جنازہ میں ایک سلام ہے جنازے کی نماز میں بھی ایک سلام ہے اور سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے دائیں طرف اب ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ سجدہ صاحب کا طریقہ اسی سے لیتے ہیں لیکن جب میں نے یہاں پر جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا تو سب نے شور مچا دیا کہ یہ تو طریقہ ثابت ہی نہیں تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ سجدہ صاحب میں ایک طرف سلام پھیرنے والا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے کی نماز میں بھی ایک سلام ہے آفت منون باد کتاب و کیا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو تو یہ دو نمبر کرتے ہیں تو ان سے یہ پوچھیں الحمدللہ ہمارے عرب ملکوں کے اندر سعودی عرب میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی یہ سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام ہی پھیرا جاتا ہے اس کا حوالہ بھی میں دے دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنازے میں دائیں طرف سلام پھیرنا ثابت ہے مصدف عبدالرزاق میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6428 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور صرف ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرا اور مصنف ابن نے بھی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ ہزار چار سو نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طرف یعنی دائیں طرف نماز جنازہ کا سلام پھیرا دو طرف نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کی حدیث ہے سنن البحیقی کے اندر لیکن وہ حدیث ضعیف ہے اصول محدثین پر کیونکہ اس میں حماد بن ابی سلیمان متلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصبر کی جاتی ہے لہذا یہ معاملہ بھی الحمد میں نے کلیئر کر دیا کہ یہ پانچواں طریقہ بھی بالکل درست ہے اب جلدی جلدی میں ان پانچوں طریقوں کو رپیٹ کر دیتا ہوں سجدہ صاحب کے جو ہم نے پانچ طریقے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں بھی سیکھے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں آخری رکت کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں درو شریف اور دعا پڑنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں اس کے بعد دو سجدے کر لیں لیکن پھر سلام نہیں پھیرنا اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی عمل کیا جائے یعنی آخری تشہد کی طرف پڑنے کے بعد دائیں اور بائیں سلام پھیرا جائے اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں دو سجدے کرنے کے بعد پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیا جائے اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد میں درو شریف اور دعا پڑنے کے بعد دو طرف سلام پھیرا جائے اس کے بعد دو سجدے کیے جائیں دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد بیٹھ جائیں اور پورا تشہد پڑھ کے دائیں اور بائیں دو طرف سلام پھیناجے اور پانچواں طریقہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے جو میں نے بتایا ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ المتوف 96 ہجری جو تابئی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں ان سے ثابت ہے کہ آخری رکت میں تشہود پڑھنے کے بعد اب اس میں آپشن ہے چاہے تو ابدو رسولو تک پڑھ لیں چاہے پوری دعا تک تشہود پڑھ لیں دونوں طرح درست ہے وہ کم از کم ہے عبدو و تک تو پورا بھی پڑھ لیں اس کے بعد دائیں طرف ایک طرف سلام پھیریں اس کے بعد دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد پھر مکمل تشہد پڑھ کر پھر دائیں اور بائیں دو سجدے کریں تو ابراہیم نقی نے جو فرمایا کہ صاحب میں اور جنازے میں ایک سلام ہے تو یہ ایک سلام انہوں نے کیوں کہا کہ صاحب کے دو سجدوں سے پہلے ایک سلام ہے جو آخری دو سجدے پھیرے جاتے ہیں وہ نماز کو مکمل کرنے کے لئے اور یہ جو آخری دو سلام جو پھیرے جاتے ہیں جو یہ پہلا دائیں طرف ایک سلام پھیرا جاتا ہے وہ صاحب کا سلام ہوتا ہے یعنی سجدہ صاحب کرنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیرا تو یہ صاحب کا ایک سلام ہوا پھر دو سجدے کی اس کے بعد دو سلام پھیر کے نماز کو مکمل کیا بیچ میں پورے تشہد اور دعا پڑنے کے بعد تو یہ الحمدللہ پانچ طریقے سجدہ صاحب کے مکمل ہو گئے اب اس سے ریلیٹڈ کچھ فقی احکام و مسائل میں انشاءاللہ اللہ بیان کروں گا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہ محمد لی محمد امال محمد کما صلی تعلی ابرایم والا مبارک محمد کما بار فک کو بھی سمجھ لیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ جسے اردو میں کہا جاتا ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یہی وہ حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا بعض لوگ اٹھا کے کہتے ہیں کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو یہ پوری حدیث نہیں بیان کرتے ہیں یہ دین کے معاملے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے جس کے ساتھ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور دین اللہ کی طرف سے ہے میں دین سکھاتا ہوں آن دا بہاف اللہ تو اس میں فک کا لفظ استعمال ہوا اس پہ امام بخاری نے باپ بھی باندھا کتاب العلم میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی فک عطا فرما دیتا ہے فک کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو فک اور تقلید اپوزٹ ورڈ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فکر کو ماننا یہ تقلید کو ماننا ہے بھائی تقلید کا تو مطلب ہے لائی لگ اندھے ہو جاؤ اپنا دماغ بند کر لو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں اندھے بند کے کسی کے پیچھے لگ جاؤ اور فک یہ کہ سوچو یہ دماغ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو استعمال کرو تو فق کا ماننے والا کبھی بھی مقلد نہیں ہوگا تقلید نہیں کرے گا اور تقلید کرنے والا کبھی بھی دماغ نہیں استعمال کرے گا وہ فق پہ چلنے والا نہیں ہوگا تو ہم الحمد اللہ فک اسلام کو مانتے ہیں اسلام کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اب میں سجدہ صاحب کے جو فکی احکام و مسائل ہیں تو اس سے مراد کوئی تکلیدی احکام و مسائل نہیں بلکہ دین کی سمجھ بوجھ والے احکام تو بھائیو جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ ایسے مواقع ہیں جہاں پر سجدہ صاحب کرنا واجب ہو جاتا ہے اوپر جو ہم نے احادیث سن لی ہیں ان احادیث کی روشنی میں چار چیزیں تو بالکل ڈائریکٹلی اس میں سے نکلتی ہیں میں ان چار کیسز کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد چار مزید کیسز جو اسی میں سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں اجتہادن اور قیاسن کیس نمبر ایک کہ اگر چار رکت والی نماز میں درمیانہ تشہد چھوٹ جائے اور انسان کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یاد آئے تو واپس آ جائے اور اگر وہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ واپس نہیں آئے گا بلکہ آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے گا اسی طریقے سے اگر پہلی یا تیسری رکت میں وہ غلطی سے تشود بیٹھ گیا مثلا چار رکت کی نماز تھی اس میں پہلی اور تیسری میں تو نہیں بیٹھتے غلطی سے وہ تشہود بیٹھ گیا تو اب یاد آنے پر وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے کیس نمبر ٹو رکتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے تو کم کی طرف جائے یعنی اگر شک پڑا کہ دو پڑی ہیں یا تین تو یہ سمجھ لیں میں نے دو پڑی ہیں تین یا چار میں شک پڑے تو سمجھ لیں میں نے تین پڑھی ہیں اور پھر آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے تو اس کی نماز کی غلطی کی تلافی ہو جائے گی کیس نمبر تھری اگر کسی نے رکتیں کم پڑھ دیں اور سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ یار میں نے تو دو کے بعد سلام پھیر دی ہے پڑھنی تو چار تھیں یہ تین پڑھنی تھی تو دو کے بعد سلام پھیر دیا مغرب کی نماز میں جیسے ہو سکتا ہے تو پھر وہ اپنی رہ گئی رکتیں یا رکت کو پورا کرے اور پھر آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لیں کیس نمبر چار اگر کسی نے رکتیں زیادہ پڑھ لیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ پانچ رگتے پڑھ دیں اور اس کو یہ شک پڑا کہ میں نے رگتے زیادہ پڑھ لی ہیں تو پھر بھی وہ آخر میں صاحب کے دو سجدے کرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی بہرال یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر پانچ پڑھ لی ہیں تو چھٹی بھی ساتھ ملا لے تو ایسی بات نہیں وہ حدیث میں آپ سن لگ چکے بخاری اور مسلم کی کہ اگر کسی نے پانچ پڑھی ہیں تو یہ سجدے اس کو خود بخود دو اس کو جفت کر دیں گے یہ وہ چار ڈائریکٹ کیسز تھے جو احادیث سے نکلتے ہیں کہ کن کن مواقع کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اب انہی کی بنیاد کے اوپر قیاس اور اجتہاد کرتے ہوئے چار مزید کیسز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور یہاں پر میں آ... سیدنا عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ کا وہ قول بھی بتا دوں جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے مصنف ابن بشابہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بائیس ہزار نو سو نمبر اثر ہے کہ کوفے کے جو قاضی تھے قاضی شرح ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دور میں خط لکھا اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اللہ کی کتاب میں اسے تلاش کرو اگر اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کرو اگر سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر مسلمانوں کے اجماع میں اسے دیکھو مسلمانوں کے عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع میں اور اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر لو یا قیاس کر لو اور اگر تم اجتہاد نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے یہ واجب نہیں ہے لیکن صورتحال کے وقت اگر کرنا پڑ جائے تو کر لو تو اس اثر کے تحت یہ بات پتا چلی کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے اس کے بعد سنت پھر اجماع اور پھر چوتھے نمبر پر اشتہاد اور قیاس ہے یہ اشتہاد اور قیاس پہلے نمبر پر بعض لوگ لے آتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ نہیں ہے یہ چوتھے نمبر پہ ہے اور وہ بھی قرآن اور سنت اور اجماع کی روشنی میں کیا جائے گا جس طرح اب میں کرنے لگاؤں اس کے لیے کوئی بہت بڑا فلسفر ہونا ضروری نہیں ہے احادیث آپ کے سامنے ہے آپ خود بھی اشتہاد کر سکتے ہیں یہی اسلام کی خوبصورتی ہے الحمد تو وہ جو چار کیسز بچ گئے تھے وہ اب ہم اجتہادن اور قیاسن کریں گے اجتہاد ہوتا ہے کہ انسان پوری ایفرٹ کر کے کسی رزلٹ پر پہنچے اور قیاس یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی رزلٹ موجود ہو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک اور رزلٹ ڈٹیکٹ کر لیا جائے تو کیس نمبر پانچ وہاں ہم یہ سن چکے ہیں کہ اگر رکتوں کی تعداد میں شک پڑ جائے بخاری اور مسلم میں آیا تو یقین پر بنیاد رکھیں یعنی کام کی طرف سے تو اسی پر قیاس ہے کیس نمبر 5 کہ اگر سجدوں کی تعداد میں شک پڑ جائے کہ ایک ہی ہے یا دو تو کم کی طرف جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو نماز مکمل ہو جائے گی اس میں جو لوگ دو سجدوں کے درمیان والی دعا جو ہے ربق فلی رب پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ عموماً سجدوں کی تعداد کو بھولتے نہیں ہیں کیونکہ جب آپ نے دو سجدوں کے درمیان رب فلی ربق فلی پڑھا ہوگا تو جیسے ہی آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں اپنی آواز ابھی تک گونج رہی ہوگی کہ میں ربک فلی پڑھ کے آیا ہوں لہذا میں نے ایک سجدہ کر لیا یہ بھی اس سنت ذکر کی برکت ہے جو اس وقت امت سے اکثریت میں سے اٹھ چکا ہے دو سجدوں کے درمیان سنت ہے ربک فلی رب فلی دو دفعہ پڑھنا تو یہ طریقہ ہے شک کو ظاہر کرنے کے لیے کیس نمبر سکس کہ اگر امام نے سری نمازوں میں یعنی زہر اور اثر کی نماز میں اونچی کراط شروع کر دی حالانکہ اس میں حکم ہے کہ آہستہ کراط کی جائے اسی طریقے سے مغرب اور عشاء میں اور فجر کی نماز میں یہ جہری نمازیں ہیں ان میں کراط اونچی کرنی ہوتی ہے اس میں آہستہ وہاں سے اس نے کراط شروع کر دی اور اس کو فوراً احساس ہوا تو وہ پھر فورن اپنی اصلی حالت میں واپس آئے یعنی زہر اور اثر میں ہے آہستہ قرار شروع کر دے اور اگر جاری نمازوں میں ہے تو اونچی آواز سے قرار شروع کر دے اور آخر میں صاحب کے دو سجدے کر لے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی ان کیس نمبر سیون اگر کسی نے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پاک پڑھ لیا تو اس پہ بھی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ صحیح مسلم حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار چوہتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے رکوع اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تعریف کے بیان کے لیے ہے اور سجدہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبحان اک ربنا ربانہ و بحمدی کا اللہ لی یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اسی طریقے سے سب قدوس رب الملائی کا تیور یہ آپ رکوع میں پڑھیں یہ عظمت والے کلمات ہے سبحان ربی العظیم سبحان عربی العلہ کے بعد کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جامعہ ترمزی اور سقبی دعود میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم اور سبحان عربی العلہ کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے تو یہ پڑھنا تسبیحات افضل ہے باقی ساری تسبیحات سے رکو میں سبحان عربی العیم کم از کم تین دفعہ اور سجدوں میں تین دفعہ کم از کم سبحان عربی العلہ اس کے بعد یہ بھی تصبیہات پڑھ سکتے ہیں کیس نمبر ایٹ آٹھواں کیس آخری کہ اگر کوئی شخص پہلی دو رختوں میں پہلی دو رختوں میں سورت الفاتحہ کے بعد قراد کرنا بھول گیا پہلی دو رقتوں میں سورت الفاتحہ کے بعد بھی قرآن پاک کی کم از کم تین آیات پڑھنا یا کوئی ایک آیت تین کے برابر پڑھنا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے آخری دو رقطوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنا ثابت ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے وہ آگے میں حوالہ بھی دے دوں گا پہلی دو رقتوں میں اگر کوئی شخص چاہے وہ فرض کی ہوں یا نوافل کی ہوں سورت الفاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یا قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑنا بھول گیا اس کو بعد میں یاد آیا یا وہ رکو میں چلا گیا تھا اب اس کو یاد آیا تو اب وہ نماز کو اسی طریقے سے مکمل کرے اور اینڈ پہ سجدہ صاحب دو سجدے صاحب کے کر لے ان اللہ تعالیٰ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اگر کوئی شخص خدا نخاستہ پہلی دو رختوں یا آخری دو رقتوں میں سورت الفاتح پڑھنا بھول گیا تو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فور کے نام سے تقریبا دو گھنٹے کی گفتگو فاتحہ خلف الامام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اگر سورت الفاتحہ رہ گئی تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے رگتے کم پڑ دی ہیں تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں اب تین یا چار میں شک تو چلو خیر ہے میں سجدہ صاف کر تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ رقت پوری فرض ہے اس طریقے سے سجدہ کرنا بھی ہر رقت میں دو دفعہ فرض ہے تو یہ جو فرائض ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی چیز رہ جائے تو کم کی طرف جا کے اپنے شک کو دور کرنا ہے اس کے بعد سجدہ صاف کریں گے تو نماز ہوگی اگر شک کو دور نہ کیا اور کہا جی منہ شک و ایسی تو میں بس ان دو سائدے کاٹ لا کتنے وہ بابے مجھے ملتے ہیں بس جی شک پہنا آخری دو سجدے کاٹ لیجیے میں کہا جی اس طرح نہیں نماز ہوتی جناب ایسا نہ نہیں سجدے نہیں شاک نکلتا کم کی طرف جائیں گے پھر اینڈ پہ دو سجدے کریں گے تو پھر شک نکلے گا یہ تو شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئے کہ تین یا چار میں شک ہوا تو آپ نہیں ہو سکتا ہے چار ہی پڑیاں ہوتے ہیں آخری ہی دو سجدے کر لیے تو اس طرح نماز نہیں ہوگی جب شک پڑے گا تو کم کی طرف جائیں گے یعنی پھر فالتو پڑیں گے آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور کی پانچ رقطے پڑھا دی آپ کو شک ہی ہوا ہوگا اس لیے تو آپ نے پانچ پڑھائی تو شک کو دور کرنا ہے اس کے بعد صاحب کے دو سجدے کر لیے جائیں ہاں جی اب ذرا کریٹیکل اور کڑوی بات آنے لگی ہے یہ اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں میں چاہ ہوں اب اس کو بھی صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جائے کہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ اگر وہ چیزیں چھوٹ جائیں تو امت کا اس پہ اجماع ہے اور عملی تواتر ہے اتفاق ہے کہ ان پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا اور وہ ہے نماز کی سنتیں مثلا پہلی رکعت میں اگر کوئی تنا پڑنا بھول گیا سبحانت اللہ کا وطح بار قسم کا وط اعلیٰ جدو کا تو یہ سنت ہے سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ صاحب کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کے پر اجماع ہے اور اجماع کے حوالے سے میں وہ حدیث رپیٹ کر دوں کہ المسترک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا تو اجماع بھی کتاب و سنت کی طرح حجت ہے اور اس میں میں نے الگ سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت اور اس کی سترہ مثالیں کئی ایک مسائل ہیں جو عملی تواتر مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں اس میں کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح دریل ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو یہ بھی نماز کی سنتوں کا چھوٹ جانا اس پر سجدہ صاحب کا نہ ہونا اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کسی کی صنع چھوٹ گئی اسی طریقے سے کوئی شخص تشہود میں انگلی اٹھانا بھول گیا تو یہ سنت ہے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا یا اسی طریقے سے آخری رقط میں تورخ بیٹھنا بھول گیا دوسری طرح تشہود بیٹھ لیا تو یہ سنت ہے تور اگر کوئی نہیں بیٹھا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا اسی طریقے سے دعائے کنوت پڑھنا بھول گیا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا دعائے کنوت نماز کے اندر ضرور پڑھنی چاہیے تھی لیکن اب اس کی رہ گئی تو سجدا صاحب واجب نہیں ہوگا لیکن ان غلطیوں پر بھی اگر کوئی سجدہ صاحب کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی کریٹیسم نہیں کریں گے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس پہ واجب نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر کسی کا رب الدین کیونکہ وہ نماز شروع کرتے ہیں تو دماغ پھر بھی حاضر ہوتا ہے تھوڑا بہت کیونکہ نیت کو حاضر کرنا تو ضروری ہے ذہن میں بیچ میں کسی کا رف الدین چھوٹ گیا رقو میں جاتے وقت یا رقو سے اٹھتے وقت یار چار رقتوں والی نماز تھی دو رقط میں اٹھنے کے بعد رف الدین کرنا بھول گیا تو رف الدین نماز میں کرنا سنت ہے اگر یہ کسی کا بھول سے چھوٹ گیا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کر لیں لیکن اس سے اگر کوئی یہ غلط رزلٹ نکالے کہ سجدہ صاحب ضروری نہیں رف الدین نماز میں کرنا ضروری نہیں ہے تو یہ بالکل بےہدہ رزلٹ ہے کیونکہ اگر یہی بات ہو تو پھر پہلا رفول دین بھی چھوڑ دیا جائے تو سنت کو ہلکا جان کے جان بوجھ کر چھوڑنا اس پہ میں آپ کو وہی سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار ایک سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ طرح کے لوگوں پر لانت فرمائی ہے لانت کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں مایوس ہیں چھ طرح کے لوگ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں نمبر پہ فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والا یہ کہتے نہیں فلاں پہ لانت نہ کرو تو فلاں پہ لانت نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت پہ ظلم کرنے والا اس پہ اللہ کی لانت اور چھٹے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا میری سنت کو ترک کر دینے والا حقیر سمجھ کے جان بوجھ کے اور عموماً جو لوگ رفول دین اس طرح چھوڑتے ہیں وہ پھر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں معذ اللہ یہ مکھیاں مارنا ہے یا بت رکھ کے آتے تھے یا یہ یا وہ اس میں, میں میں نے پوری گفتگو کی ہے سوا دو گھنٹے کی مسئلہ نمبر سیونٹی بی کے نام سے رفولین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں آٹھ علمی پوائنٹس اسی حوالے سے ڈسکس کیے ہیں کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا جان بوجھ کر اللہ کی لانت کا مستحق ہے اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات سو اکانوے نمبر ہے سیدنا الحا ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے فرمایا کہ تو نے تو نماز پڑھی نہیں ہے اور اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروس کیا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوگی تو مر سے کو پو پوچھتا ہے نا رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ رفع الیدین کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی رفع الیدین پہ پوری امت کا اجماع ہے اور اس لیکچر میں, میں میں نے بتایا کہ اہل سنت اور اہل تشید اہل سنت کے تمام آف شوٹس جتنے بھی ہیں مالکی ہمبلی شافعی، اہل حدیث سوائے حنفیوں کے اور اہل تشیوں کے تمام سب کے سب متفق ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رفع الیدین کرنا باقی جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھے جو الحمد ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے اب آخر میں اسی کانٹیکس میں پانچ کیسز میں بیان کر دوں پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی پانچ مس کا میں ازالہ کر دوں غلط فہمیاں جو پبلک میں مشہور ہیں اور ان باتوں پر بھی سجدہ صاحب لوگ بتاتے ہیں جی جو یہ کر لے اس میں سجدہ صاحب واجب ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمام کام کرنا سنت ہے یہ اگر کوئی کر لے تو سنت بھی عمل کرے گا سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا کیس نمبر ون اگر کسی شخص نے فرض یا سنت نماز یا نفل میں یا وطر میں دوسری رکت کے اندر پورا تشود پڑھ لیا عبدو اور رسولو کے بعد درو شریف اور دعا بھی پڑھ لی تو یہ سنت ہے لوگ کہتے ہیں جناب کہ چار رکت والی نماز میں ابدو اور رسولو کے بعد تھوڑا سا دروشی بھی پڑھ لیے تو سیدھا صاحب واجب ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا خصوصا ہمارے حنفی بھائی بتاتے ہیں حالانکہ یہ سنت ہے اور اس کا ثبوت سنن نسائی میں انٹرنیشنل کے مطابق ایک ہزار سات سو اکیس نمبر حدیث ہے سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو رکت وطر ایک سلام سے پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ نفلی نماز پڑھتے تھے عموماً اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ امہات المومنین اس سے سیکھ بھی لیں اور امت کو سکھائیں تو سعید عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں نو رکت بھیتر میں آٹھویں رکت میں بیٹھے آپ نے تشہود پڑھا اس کے بعد درو شریف اور اس کے بعد دعا پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوی رکت کے لیے کھڑے ہوئے پھر نومی رکت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اور درو شریف و دعا پڑھ کر سلام پھیرا تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ درمیان والے جو تشہد ہیں آخری تشود سے پہلے ان میں اگر کوئی درو شریف یا دعا پڑھ لے تو سجدا صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے اور گزن حنبی بھائیوں کے نزدیک تو وطر کی نماز واجب ہے اور وہ واجب نماز کو فرضوں کی طرح گردانتے ہیں پڑھنے میں تو ان کے نزدیک تو اگر وطر میں دوسری رقت میں تشعود کے ساتھ روشی ملا لیں تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے ویسے دوسری رقم میں تشود پڑھنا ثابت نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک کیونکہ وہ عمل کرتے ہیں تو وہی کہتے ہیں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے تو ہم نے بتایا کہ درمیانے تشود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یہ دعا سمیت تشود پڑھا لہٰذا یہ سنت ہے اگر کوئی نہ پڑے تو یہ جائز ہے وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار تین سو بیاسی نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چار رکت نماز پڑھ رہا ہو تو درمیانے تشہد میں چاہے تو ابدو و رسولو پڑھ کر تیسری رقط کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کی یہ مرضی ہے درمیان تشہد کو ابدو و رسولو تک بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہ فرض کے لئے خاص نہیں سنتوں میں بھی اور نوافل میں بھی اگر کوئی شخص عبدو اور رسولو پڑھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دروشی اور دعا ساتھ ملائیں اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف لوگوں نے منسوب کیا کہ وہ تشہد میں درمیان تشہد میں عبدو و رسولو پڑھنے کے بعد دروشی پڑھنے والے کو سجدہ صاحب واجب بتاتے تھے تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ تو نے درمیانے تشود والے کے لیے درو شریف جو پڑھ لے اس کے لیے صاحب کیوں بتایا تو امام عنیفا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس پر صاحب واجب کہا ہے جو بھول کر درو شریف پڑھ لے غافل ہو کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس جواب کو پسند فرمایا امنا عل اللہ و امنا اللہ راجیون یہ بالکل جھوٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے درو پڑھ لے تو پھر اس پہ صاحب نہیں بتاتے اس پہ تو اسے بڑا بدلا لگاتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے دوسری رکت میں دروشی پڑھ لے اس کی نماز مکرو تحریمی واجب الیادہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الیفا نے خواب میں جو ہے اللہ سقفر اللہ جو ہے وہ اس قسم کا حضورہ جواب دے کے خاموش کروا دیا بالکل جھوٹی بات امام الریفا پر تھوپی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے اگر یہ بات ہوتی تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی غافل ہو کر دروشی پڑے تو اس لیے ہم کہتے ہیں سزا ہے کہ صاف کریں تو اگر میں جان بوجھ کے پڑھوں تو پھر تو سزا نہیں ہونی چاہیے ثواب ہونا چاہیے تو کہتے ہیں جان بوجھ کے پڑھیں تو سجدہ صاحب واجب نہیں بلکہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی کیونکہ جو عمل نماز میں سجدہ صاحب کو واجب کرتا ہے اس کو جان بوجھ کے کرنا فقہ حنفی میں مکرو تحریمی اور نماز واجب الدا کر دیتا ہے تو چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ ادھر تو بہت بڑا لنگوٹا چھوڑا جو ہم نے پکڑ لیا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے ہم تو بھائی الحمدللہ جان بوجھ کے پڑھتے ہیں دروشی آپ بتاؤ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا خواب بیان کر دیا اور ان کو تو خاموش کروایا جھوٹے خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ سوال کریں تو اگلا سوال آپ بھی کر سکتے تھے کہ اچھا جی اگر کوئی خود پڑھ لے شوق اور محبت سے تو پھر تم اس کو تگما دو گے اور تم کہہ رہے نماز واجب الادا ہے مکرو تحرینی ہے امنا للّہ و انہ راجی اون لانت اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی امام کے پیچھے اگر غلطی اثر لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں علماء جی امام کے پیچھے غلطی ہو جائے نا تو سجدہ صاحب کی کوئی ضرورت نہیں امام کور کر لیتا ہے وہ غلطی یہی والی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی بیچارے نے دوسری رقط میں عبد ال کے بعد روشی پڑھ لیا ہوتا ہے اور امام صاحب سے آگے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا سعدہ صاحب واجب ہے کہتے ہیں امام کے پیچھے خیر رہا ہے او بھائی یہ تو سنت ہے تو یہ لہذا مسئلہ کلیئر ہو گیا امام کے پیچھے میرا چیلنج ہے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جس سے سعدہ صاحب واجب ہوتا ہو اگر کسی نے فاتحہ نہیں پڑی تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی اب اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے اگر امام کے پیچھے فاتحہ کے بعد اگر صورت میں تھی وہ تو امام کے پیچھے نہیں ملانی ہوتی وہ امام کی قرآد مختدی کے لیے کافی ہے فاتحہ کے بعد والی تو یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے وہ یہ ایک مسئلہ تھا دروشی سے بغض رکھنے والا یہ مسئلہ تھا کہ امام کے پیچھے کوئی دوسری رکعت میں دروشی ملا لے تو اب اس کو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں آپ امام کے پیچھے کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کے بعد آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہو کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے یہی ایک تھریٹیکل کیس تھا جو ویسے ہی اپنی موت خود مار گیا وہ تو سننا تھا اگر کوئی دروشی ملاتا ہے الحمد کیس نمبر ٹو فرض کی آخری دو رقطوں میں اگر کسی نے سورت ملا لی سورت الفاطح کے بعد سورت پڑھ لی تو سنت ہے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں سات سو چھہتر مسلم میں دس سو تیرہ اور دس سو چودہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی آخری دو رختوں میں بعض اوقات سورت ملا لیتے تھے اور بعض اوقات نہیں بھی ملاتے تھے بہرحال اس مسئلے میں الحمدللہ جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی صورت ملا لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں لیکن وہ ظلم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرنا غلط ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کرنا غلط نہیں ہے یہ سنت ہے بخاری اور مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا کیس نمبر تھری قرآن حکیم کو مصحف کی ترتیب سے بدل کر پڑھ دینا یعنی کسی شخص نے پہلی رکعت میں الح اللہ احد پڑھی اور دوسری میں یا ال کافرون پڑھ دی تو ترتیب بدل دی تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا ہنفیوں کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی ٹیڑا کر دے گا استخر اللہ تو بول وہ کہتے ہیں قرآن کو ترتیب سے بدل دیا حالانکہ قرآن پاک کی ترتیب نزولی یہ نہیں ہے جس کے مطابق مصحف جو ہے مرتب ہے قرآن پاک میں تو اکرب بسم ربک ربی کل خلق پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ تو تھا وہ ایک الزامی جواب اب علمی جواب اس کا سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب بدل کر پڑھنا ثابت ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو چودہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے پہلے سورت النساء پڑھی اور اس کے بعد سوریہ عال عمران پڑھی حالانکہ سورت النساء مصحف کی ترتیب میں بعد میں آتی ہے لہذا اگر کوئی ترتیب بدل کر بھی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا نہ اس کا دل ٹیڑھا ہوگا البتہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ترتیب کے مطابق ہی صورتیں پڑھا کرتے تھے کیس نمبر فور اگر کسی شخص نے پہلی رکت میں لمبی صورت کی بجائے چھوٹی صورت پڑھ لی اور دوسری رکت میں لمبی والی صورت پڑھ لی تو یہ بھی آپ معاشرے میں سنیں گے کہ مشہور ہے کہ جی وہ کم از کم تین آیتوں کا فرق ہونا چاہیے یعنی پہلی والی جو سورت ہے وہ تین آیتیں لمبی ہونی چاہیے دوسری بھلی صورت سے تو یہ بھی بالکل غلط ہے سنت اس کے برخلاف موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکت میں چھوٹی سورت پڑھنا اور دوسری رکت میں لمبی صورت پڑنا ثابت ہے اس کا حوالہ بھی سن صحیح مسلم میں دو ہزار اٹھائیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں یہ مشہور حدیث ہے پہلی رکت میں سورت الا پڑھا کرتے تھے سب حسم ربق اللہ اس کی ہیں انیس آیتیں. اور دوسری رکت میں پڑھتے تھے سورت الغاشیہ اس کی آیات ہے 26 اس کی سات آیات اس سے زیادہ ہیں پہلی رکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت اور دوسری رکت میں لمبی سورت پڑھتے تھے لہٰذا اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے اور آخری پانچواں کیس وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رکت میں ایک ہی سورت پڑھ لے سورت الفاتحہ کے بعد الہ اللہ عہد اللہ وسمد و اہد تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں سات ہزار تین سو پچہتر اور مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو نبے ایک صحابی کی شکایت آئی کہ وہ ہر رقط میں سورت الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے لیکن سورت الاخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے ہر رقط کے اندر جب وہ جماعت کروایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تم الہ اللہ عہد اللہ وسم الم یل ولم یل ولم یق اللہ اہد یہ ہر میں کیوں پڑتے ہو تو انہوں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رحمان کی صفت ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں رحمان کی سفت بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پسند فرماتا ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. جسرا سیدن علی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے تو ہم سبھی محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اور پھر اس محبت کو بھی کرنا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کر وہ جھنڈا دیا اور مسلم کے الفاظ آگے یہ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی رشک کروں گا علی پر کہ وہ جھنڈا مجھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا علی کو دیا یہ مسلم شریف میں ہے لیکن کوئی سنی عالم بیان نہیں کرتا پتہ ہی نہیں سنی ہو تو وہ کنویں کے مینڈک ہیں نا اپنے اپنی روایتیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جھوٹی اور من گھڑت حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ مجھے غار سور کی ایک رات کی نیکی دے دیں اور مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں یہ جھوٹی حدیث ہے ضعیف نہیں ہے جھوٹی ہے سنن بھائی کی میں اس کو شیخ البانی نے بھی کہا کہ یہ جھوٹی عدیث ہے شیخ زبیر علی صاحب نے بھی کہا جھوٹی حدیث ہے اب آخر میں یہ میں بات کر دوں کہ بعض لوگوں کو نماز میں اکثر شک پڑ جاتا ہے اور وہ ہر نماز کے ساتھ سجدہ صاحب کرتے ہیں یہ بالکل غلط پریکٹس ہے اتنا درجے میں کوئی غافل ہو جائے کہ ہر نماز میں اس کو شک پڑ جائے تو اس کو تو سر جو ہے نا اپنا دیوار کے ساتھ مارنا چاہیے اور رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ میں تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں تو یہ کام بالکل نہ کریں کہ وہم کے ذریعے بار بار سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بالکل غلط ایٹی ہے خلاف سنت ہے اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اس چیز سے بچیں اور آج کی گفتگو کے ساتھ ہی دو کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں وہ اگر ٹائم ملے تو ضرور سنیں مسئلہ نمبر سیونٹی اے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ود پریکٹیکل پونے تین گھنٹے کی گفتگو جس میں آخری تینتالیس منٹ میں نے پریکٹیکل پوری نماز کر کے ڈیمانسٹریٹ کی ہے پڑھ کے اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر سیونٹی بی اسی کا بی پارٹ سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے رفع الدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان بمدق اشد ولا اصطف رکا و اطوب الما علینا اللہ